بولے صاحب مجھے بڑی مسرت حاصل ہو رہی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے اور اب تک کروڑوں کو دیکھ چکے ہیں آپ کی کشتیاں دیکھ چکے ہیں آپ کو ورزش کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں اور کروڑوں ایسے بھی آدمی ہیں جو آپ کی بات چیت سننا چاہتی ہیں تو یقینی طور پہ وہ یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ آپ نے کب سے اور کس طرح ورزش شروع کی بجمند سے جی کتنی عمر تھی آپ کی نو برس کی عمر تھی اور امیتابھن میرے مامو تھے اور استاد تو بڑی دلچسپی جی <laughs> اب آپ سوچ کے کیا رائے قائم کرتے ہیں اپنے بچپن کے بارے میں جی وہ سب امیتاب پہلان کی نظر میں آئے تھے جی کتنے عرصے میں آپ باقاعدہ پہلوان بن گئے تھے میں کوئی سات آٹھ وس में بالکل پہلوان بن گیا تھا یعنی کچھ دن لڑنی شروع کی تھیں آپ نے جی mm -hmm. کشتیاں دن لڑنی تو بہت جلدی شروع کر دی تھی گیارہ بارہ برس میں mm -hmm. تو بولی اچھا صاحب آپ ورزش کس طرح کرتے ہیں اور کس وقت کرتے ہیں صبح کوئی تین بجے اٹھتے ہیں نفر نفر پڑھ کے تو بیٹھ کے لگانے شروع کر دیتے اس کے بعد نماز پڑھ کے صبح کی اکھاڑا کھودنا زور کرنے اس کے بعد ہاتھ دھو کے آرام کرنا हुँ. پھر دوپہر کو تین بجے مالش مولش کرانی اس کے بعد ڈنڈ لگانے پھر زور کرنا بھولی صاحب قطع کلامی ہوتی ہے. کہ کتنی لگاتی ڈر لگاتی ہیں یہ تو جی ہر ایک رہتا رہتا لگاتا ہے جتنی کتنی بھی, بھی کوئی لگا چکے میں تو تین ہزار بیٹھ کر لگاتا تھا اور ڈنڈ کتنے لگاتی ہیں؟ نو اچھا, اچھا. کتنے گے آپ کے شاگرد تو تم... ان سے کس طریقے سے آپ زور کرتی ہیں؟ میں جو بھی آتا ہے زور کرتا جاتا ہے اپنی اپنی جی تک के جاتے ہیں بولو صاحب آج کل جو فری اسٹائل کشتی ہوتی ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کیا وہ واقعی طاقت کے بلبوتے پر ہوتی ہیں یا وہ ایک خاص فن ہے فری اسٹائل میں طاقت کا زیادہ ایسے کوئی خاص چیز نہیں ہے اس میں مارنا پسرنے کی تو بات ہی نہیں ہے کچھ نہیں ہوتا کشتی جو اصل ہے وہ ہماری اپنی ہے صحیح جی آپ باہر بھی تو یعنی پاکستان سے باہر بھی تو تشریف لے جا چکی ہے جی ہاں ملایا گئے تھے لنگ افریقہ ایران کے پہلوانوں میں آپ نے کوئی خاص بات نوٹ کی میں تو جہاں بھی گیا ہوں میرے ساتھ تو کوئی لڑا نہیں ہے میرے چھوٹے بھائیوں سے انہوں نے مار دیا جو بھی ہاں اس پر مجھے یاد ہے کہ آپ نے یہ چیلنج دے رکھا ہے کہ جو کوئی بھی آپ سے مقابلہ کرنا چاہے یعنی کشتی لڑنا چاہے وہ پہلے آپ کے بھائیوں سے کشتی لڑے تو میرا خیال ہے کہ ایسا تو کبھی شاید ہی ہو وہ اس لیے کہ انہیں تو کوئی جانتا نہیں ہے اگر کوئی سیدھا لڑنے کے لیے آئے ولڈ آئیڈل کے اوپر تو میں خود لڑنے کو تیار ہوں کوئی ایسی کشتی بھی ہے آج تک جتنی بھی کشتی آپ نے لڑی ہیں میں ایسی کشتی بھی کوئی ہے جس میں آپ کو لطف آیا ہو جان میں کشتی ہوتی تھی میری اور پورن سنگھ کی میں وہ بہت بڑا جوان تھا جب میری میں نے دفع پہلوان <laughs> ہو کر اس نے یہ کہا کہ مجھے مت مار <laughs> بڑا جی معلوم ہوا ہوگا تو اس میں آپ کو بڑا لطف آیا پھر بھی آپ نے مارا اسے جی <laughs> اچھا آج کل کے نوجوانوں کو صحت قائم رکھنے کے لیے آپ کچھ مشورہ دینا پسند کریں گے ورزش کریں جی بھاری بیٹری کریں یہاں ہمارا دارالحت کھلا ہوا ہے کم از کم کوئی ڈھائی تین ہزار ممبر ہیں وہاں سب آتے ہیں اچھے اچھے لڑکے آتے ہیں اور اکثر یہاں پر ہماری کلب کا جو بھی بنتے ہیں ہماری کلب کا اچھا بھولو صاحب آپ کا جو یہ دارالحت ہے اس میں کچھ فیس وغیرہ ہوتی ہے جی دو روپیہ فیس ہے اور ایک روپیہ داخلہ یا بھی جو سیکھنا چاہے سب چیز سیکھتے تمام فنون سکھانے کے لیے آپ کے یہاں ماہرین ہیں جی ہاں کتنے ایک طلبا ہی کہہ سکتا ہوں آپ کے دارس سے اپنے آتی ہیں کم کم صبح شام تک کوئی پندرہ سولہ سال لڑکا آتا ماشاء اللہ اچھا کبھی آپ کو کسی بات پر یا کسی انسان پر غصہ آیا ہے سوال سے آپ کے کتنے بچے ہیں اس کی صحت کے بارے میں کچھ بتائیں گے تو آپ اسے ورزش وغیرہ نہیں کرواتے ورزش کے علاوہ بھی کچھ شوق تو بہت ہے کیا کیا لڑانا بٹیرے لڑانا مورگ لڑانا پٹوں کو لڑانا جی <laughs> اور گانے گونے کا اچھا اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے تب تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے سننے والوں کی آپ یہ خواہش بھی پوری کر دیں اس لیے کہ جو بھی مہمان ہمارے یہاں آتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی پسند کا کوئی ریکارڈ ان کو سنائے تو آپ بھی کوئی اپنی پسند کا ریکارڈ بتائیے ہم سنائیں گے اپنے سننے والوں کو میرے کا ضرور یہ سنی بھولی صاحب آپ کی پسند واقعی لاجواب ہے شاید آپ کو ورزش کے لیے جانا ہو آپ کا بہت بہت قیمتی ہے اور بہت صحت مند ہے بہرحال میں اپنے سننے والوں کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہائی سنز بلب بنانے والوں کی جانب سے ان کا یہ تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اس میں ڈمبلز وغیرہ نہیں ہیں بلکہ ہائی سنس بلبس ہیں روشنی کا سامان ہے آپ اسے قبول فرمائیے نوازش اچھا ان پھر آپ سے ملاقات ہوگی یہاں ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے دنگل میں ہوگی دیکھنے والے کی حیثیت میں اور آپ کشتی لڑنے والے کی حیثیت میں اپنے آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ اللہ خدا حافظ